وخير الهدي حبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توثبت به نفسه ونحن أقرب إليه من عبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لهنا فرف القياه بالعذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أعطويته ولكن كان في طلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه حاضرین جمعہ خواتین اسلام کی بعد ترجمانی کچھ اس طرح ہے کہ یقینا اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتا نہیں جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ بدل نہ جائے اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کا پورا چاہتا ہے تو پھر اس برائی کو اس قوم سے کوئی ٹالنے والا نہیں اور اس قوم کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا یہ قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کے عروج و زوال کا دستور اور قانون بیان کیا ہے اس آیت نے بتایا ہے کہ کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اگر خروج نصیب کرتا ہے خروج عطا کرتا ہے ترقی عطا کرتا ہے تو اس کی اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے اس کے اپنی ذاتی اور انقلابی صفات کی وجہ سے، اور اس اس کے کے اپنے اندر، اس کے افراد کے اندر پائے جانے والے کمالات کی وجہ سے اور اگر کوئی قوم زوال سے دوچار ہوتی ہے کسی قوم پر آفتیں اور مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں تو اس کا سبب بھی خود اس قوم کی پت کرداری اس قوم کی بدعملی اور اس قوم کے افراد کی غیر ذمہ دارانہ زندگی جو ہے اس کی ذمہ دار ہوتی ہے تاہیو عشاط کی روشنی میں آپ اگر امت مسلمہ کے ماضی اور حال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ماضی اس کی ترقی اور اس کے عروج کی ایک انوکھی اور بہترین مثال ہے جبکہ امت مسلمہ کا حال اس کے بدترین زوال کی ایک اعلیٰ ترین مثال بنا ہوا ہے جہاں تک امت مسلمہ کے ماضی کا سوال ہے امت مسلمہ کا جو عروج وہ تاریخ میں اس اس حیثیت سے بڑا ہی حیرت انگیز ہے کہ جس, جس رفتار کے ساتھ اس امت نے ترقی کی ہے اس رفتار کے ساتھ دنیا کی کی کسی بھی قوم کی تاریخ میں ہمیں ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ اس تیز رفتاری کے ساتھ کسی اور قوم نے ترقی کی ہو وہ عرب قوم جس عرب قوم کو کیسرو و طرح نے حد شمار سے باہر کر رکھا تھا وہ عرب قوم جسے کس طرح جیسی طاقتیں اب حد شمار سے باہر تھی جسے تھوڑی دیر کی یہ, بھی خیر نہیں کرتی تھی یہ قوم جب اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی پرانی مجید کی ایک ایک آیت کو اور ایک ایک لفظ کو انہوں نے سینوں میں بسا لیا اور اپنی عملی زندگی میں جگہ دی تو دنیا نے دیکھا کہ یہ قوم جو عرب کے صحرا سے اٹھی اور سے ہی دیکھتے ساری دنیا پیش گئی پچاس سال کی قلیل سی مدت پچاس سال کا قلیل سے عرصہ نصف صدی کی قلیل سی مدت میں عرب قوم آدھی دنیا پہ فائز ہو چکی تھی آدھی دنیا پہ فائز ہو چکی تھی آدھی دنیا اس کے زیر قیادت تھی اور آدھی دنیا اس کے زیر حکومت تھی اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس دور کی دو سپر پاور طاقتیں جو تھی ایک روم کی طاقت اور ایک ایران کی طاقت پیسرو کسرا اور ان دونوں کے پاس اس دور کی اعلیٰ ترین فوج تھی جو ہتھیار کے اعتبار سے اور جنگی فنون میں مہارت کے اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں خی خی خی بنا بڑی ہوئی جنگی فنون کے مہارت کے اعتبار سے اور ان کے پاس ایک سے ایک کمانڈر تھے ان کے پاس ایک سے ایک فوجی جرنیل تھے ان کے پاس بڑی سواریاں تھیں ان کے پاس بڑے اصلات تھے لیکن سبحان اللہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی عرب قوم جو بدو قوم ہونے کی حیثیت سے جانی جاتی تھی غیر متمدن قوم ہونے کی حیثیت سے جانی جاتی تھی تہذیب و تمدن سے نا آشنا قوم ہونے کی حیثیت سے جانی جاتی تھی فنون حرف عرب سے ناواقفیت کی بنا دنیا نے اس کو حتیب سمجھ رکھا تھا دنیا نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت یہ قوم ایسی بن گئی اور ایسی سج گئی اور اس قوم کے اندر ایسی انقلابی صفات پیدا ہوئی کہ اور تو اور وقت کی دو سپر بور طاقت روم اور ایران دیکھ ہیی کے تیس سال اور آدھے نبوی کے بعد صدیقی کے دو سوا دو سال اور کے نصف دور میں تقریباً مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کو دیر کر چکے تھے پتہ کر چکے تھے یعنی وقت کی دو سو طاقتیں شکست کھا چکی ہار گئی اس ارب قوم سے جس ارب قوم کو پسرا نے ادب شمار سے باہر کر رکھا تھا جو غیر مجمدین قوم ہونے کے حیثیت سے جانی جاتی تھی اور سبحان اللہ حضرت ربیعن عامد ربی اللہ عنہ کے سلسلے میں تاریخ میں شہادت محفوظ کر رکھی ہے کہ ایرانی سالا کے دربار میں جب ریبی بن عامر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے وقت کی نمائندگی کرتے ہوئے گئے اور رسطم کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا وقت آ رہا ہے اس نے اپنے دربار کو پوری شانہ شان و شان شان شان شوگت سے سجا رکھا تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں ایسی شان و شوگت انہیں دکھائیں گے ایسی روشنی انہیں دکھائیں گے ایسا دربار انہیں دکھائیں گے جو دربار انہوں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو اس نے دربار کو سجا رکھا تھا مسلمان مروب ہو جائیں اور خوف زدہ ہو جائے لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے بن عامر رضی اللہ تعالیان ربی بن عام رضی اللہ تعالیان جن کے آنکھ میں نیزا تھا نیزا لیے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رستم کے دربار میں داخل ہوئے اور کس سے داخل ہوئے کہ اس کی تعلیم میں اپنا نیزا چھوتے ہوئے چلے گئے اور وہ بھی سیدھے دربار میں داخل ہو کے رک نہیں گئے روز اپنی نیزے سے تعلیم کو پھاڑتے ہوئے چلے گئے اور سیدھے رستم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا لی نوکری جل عباد عبادت عباد عبادت اللہ وحده. ومن جور الاديان الى عجل الاسلام. ومن ضيط الدنيا الى سعة الاخرة. كما قيروستن. اے رستم ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر صرف اور صرف اللہ واحد کا غلام بنا دے ادیا باطلہ کے ظلم و سدم سے چھٹکارا دلا کر اسلام کے ابل و انصاف کے زیر سایہ لے آئیں اور دنیا کی سنگیوں سے نکال کر لوگوں کو آخرت کی وساطوں میں لے جائے ہم اس لیے آئے رستم حیران رہ گیا رستم کے درباری سکتے رہ گئے یہ خوف کی ضرورت ہے کیا یہ وہی عرب ہیں کہ جنہیں ہم نے حد شمار سے باہر کر رکھا تھا جنہیں ہم کبھی شیئر نہیں کرتے تھے یہ لوگ اس قابل کیسے ہو گئے ہمارے دربار میں کھڑے ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اور آج ہمیں للکار رہے ہیں یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی یہ احساس کہاں سے پیدا ہوا یہ خدے جمالی کی سزا کہاں سے پیدا ہوئی یہ انقلابی روح مسلمانوں کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی یہ انقلابی رو یاد رکھنا ایمانی عقیدے سے پیدا ہوئی ایمان کی بنیاد پر دین توحید کی بنیاد پر پیدا ہوئی عقید توحید کی وجہ سے پیدا ہوئی حضرات اکرام، ازوان اللہ نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول ہی کو سب کو سمجھ رکھا وہ جانتے تھے ہماری کامیابی کا روپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور ہماری ناکامی اللہ اور اس کے رسول سے دور بھاگنے میں رہے ہیں انحراف کرنے میں وہ سمجھتے تھے ہماری عزت و سر بلندی اسلام سے جڑنے میں ہے اور اگر ہم اسلام سے دور ہوتے ہیں کہ سے دور ہوتے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں تو اس میں ہماری ضلعت ہے ہماری رسوائی ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے تھے بیت المقدس پتہ کرنے کے لیے پتہ ہو چکا تھا تقریباً اس وقت کچھ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے جا رہے تھے اس اتنے کہ کرسچنوں کا جو خوف تھا اس نے گزارش کی تھی ہم صلح کریں گے تو اپنے امیر المنین کو بلا عمر شاہ رضی اللہ علو گا ہم رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر دعوت دی امیر المومن عمر شاہ رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے بیت المقدس تشریف لے گئے مسلسل سفر میں فاروق کپڑوں میں دیکھ کر بعض مسلمانوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین کل آپ عیسائیوں کے رہنما سے ملنے جا رہے ہیں عیسائیوں کا جو پوکھ ہے اس سے ملنے جا رہے ہیں لہذا بہتر ہوگا کہ آپ ذرا اپنے کپڑے تبدیل کر لیں یہ محلے کو چہلے کپڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس جملے میں مروبیت کا احساس دیکھا غیروں سے غیر قوموں سے غیر قوموں کے کلچر سے مروبیت کا احساس دیکھا اس جملے کے اندر حضرت عمر نے قائل کو کہنے والے کو ڈانٹا اور کہا کہ کن اللہ اللہ وہ محمد عزت ابھی امیر المومنین نے کہا کہ لوگوں یاد رکھنا آج تم کپڑوں میں عزت تلاش کر رہے ہو آج تم سمجھتے ہو کہ پاکیزہ کپڑے پہن لینے سے عزت مل جائے گی ہماری عزت اور سربلندی کی زمانت کا کا اس زمانت کپڑوں میں آپ نے کہا یاد رکھنا اس سبق کو نہ بھولنا کہ خن اللہ اممہ. ہم تاریخ کی سب سے ضمیر ترین قوم تھے ہم تاریخ کی سب سے کمزور ترین قوم تھے ہم دنیا کی سب سے بحیثیت قوم تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں جو عزت عطا کی ہے سر بلندی کی ہے یا مہد اسلام کی بنیاد پہ ادا کیے ہماری عزت و سربلندی کی ساری بنیاد اسلام ہے ہماری عزت و سربلندی کا راز اسلام وہ محمد عزت ابھی تو نہیں عضل اسلام کو چھوڑ کر عزت و سربلندی کا کوئی اور معیار اگر ہم قائم کریں گے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں ہم اپنی عزت و سربلندی کو تلاش کریں گے اضلو اللہ, اللہ تبارہ و تعالیٰ ہمیں رسوا کر کے رکھ دے گا بھائیوں امیر المومنین کا یہ جو جملہ ہے یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کی روشنی نے جس کے آئینے امت کے ماضی اور امت کی امت کے حال کو آپ دیکھ سکتے ہیں امت کا ماضی اس لیے روشن تھا کہ وہ اسلام کے لیے جیتے تھے وہ اسلام کے لیے مرتے تھے ان میں سے ایک ایک فرد کا نعرہ ہوتا تھا رب میری نمازیں میری قربانیاں میری عبادتیں میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے یہ نعرہ یہ سب کا نعرہ ہوتا تھا مسلم مسلمانوں کے حاکم کا بھی نعرہ ہوتا مسلمانوں کے محکوم کا بھی نعرہ ہوتا تھا اور اجتماعی استطح پر امت کے اندر یہ روح پائی پا جاتی تھی کہ اسلام ہی سے ہمارا وجود ہے اسلام نہ ہو تو ہمارا وجود بیکار ہے ہم پیدا کیے گئے اللہ رب رسد کی عبادت کے لیے عبادت ہمارا مقصد زندگی ہے اور زندگی میں ہر قدم اسی مقصد کو اولیت اولتیا کرتے تھے آج امت مسلمہ کا جو زوال ہے امت مسلمہ کا جو زوال ہے جس کا احساس امت کے ایک ایک, ایک فرق امت کے بچے بچے کو ہے امت مسلمہ زوال کی جس, جس صورت حال سے دو چار ہے زوال کی جس صورت حال سے دو چار ہے اس سیاسی سطح پر ہو سماجی سطح پر ہو معاشرتی سطح پر ہو معاشی اور اقتصادی سطح پر ہو امت مسلمہ جس زوال سے دو چار ہے اس زوال کا احساس امت کے ایک ایک فرق کو ہے کیوں اس زوال کی وجہ کیا ہے اس زوال کی وجہ کیا بھائیو کیا اس وجہ سے امت زوال پیتی رہے کہ مال و دولت کی کمی ہے نہیں ارغز نہیں مال و دولت کے دریا بہ رہے ہیں اور دنیا کے جانے مانے ٹاپ جو مالدار ہیں اس میں کئی ایک مسلمانوں کے نام آتے ہیں کیا ہماری ذلت اور ہماری محکومی کا راز یہ ہے کہ ہمارے پاس حکومتیں نہیں ہیں ہمارے پاس حکومتیں دنیا میں پچاس سے زائد مسلم حکومتیں الحمدللہ موجود ہیں کیا ہماری اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے کیا ہماری ذلت اس لیے ہے کہ ہم تعداد میں بہت میں ہے ہرگز نہیں الحمدللہ تعداد میں بھی ہم بہت ہیں تعداد میں دنیا کا ہر پانچواں مر... انسان مسلمان ہے کم از کم قانونی جو آداد و شمار ہے اس حساب سے دنیا کا ہر پانچواں انسان مسلمان ہے تعداد کے اعتبار سے بھی ہم مسلمان کمزور نہیں پھر کیا وجہ ہے ہمارے پاس پچاس سے زائد مسلم حکومتوں کے رہتے ہوئے مانو دولت کے دریا بیتے ہوئے تعداد کے باوجود اپنے پاس بہت سارے ہتھیار رکھنے کے باوجود ذلت کی جس صورت حال میں دل کے جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں کہ ہمارے سارے ممالک ہماری سرزمینیں دشمنوں کے لیے دسترخوان بھی حیثیت بن گئی ہے کہ جس چاہ ہماری سرزمینوں پہ حملہ کیا اور بھوکے لوگ جس طرح دسترخوان پہ ٹوٹ پڑ دیں ویسے پڑ رہے یاد رکھنا یہ سبق ہم نے بھلا دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہماری ترقی ہتھیاروں میں مضمر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی حکومتوں کے قائم کرنے میں مضمر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی و دولت کی اس میں ہرگز نہ تاریخ ہمیشہ شہر بتا دی ہے مسلمانوں نے جب بھی اپنے دشمنوں پہ غلطہ حاصل کیا ہے مسلمانوں نے جب بھی اپنے دشمنوں پہ سطح پائی ہے اللہ کی قسم اور صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پہ پائی ہے ایمان کی بنیاد پر عقید توحید کی بنیاد پر یہ وہ عقید توحید ہے ایمان کی وہ طاقت ہے ایمان کا ہتھیار تاریخ کا ایسا عظیم ہتھیار ہے جس ہتھیار سے دنیا کی تمام سر متمدین قوموں کے ہتھیار ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے وہاں کی تصام ہمارے پاس ایمان کی شکل میں ایک ایسا ہتھیار ہے جب بھی ہم نے ایمان کو اپنایا دین توحید کو اپنایا حقیق توحید کے اور بنے رہے دشمن لاکھ رکھتے ہوئے ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکا اور جب بھی حقیقے سے ہمارا تعلق کمزور ہوا جب بھی ایمان ہمارے دلوں میں کمزور ہوا کتاب و سنت کی تعلیمات سے دوری ہوئی تو تعداد میں زیادہ رہنے کے باوجود ہتھیار رکھنے کے باوجود ہم ناکام ہوئے آپ زیادہ دور مت جائیے خود آدے نبوی کا مطالعہ کر کے دیکھیے نبوی کا مطالعہ کر کے دیکھیے آدھے نبوی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی قیادت میں لڑتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت دشمنوں کا سامنا کرتے ہیں ہمارے سامنے دو نظیر ہیں ایک جنگ بدر کا م... ایک جنگ بدر کا نقشہ اور ایک موقع جنگ ہنین کا جنگ بدر کا نقشہ ہے اور ایک جنگ ہنین کا دونوں موقعوں پہ صورتحال بالکل الگ الگ تھی جدا جدا تھی جنگِ بدر اسلام کا اولین مارکا اسلام کا اولین غزہ اور اس وقت مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی مسلمان بالکل نتتے تھے اس اسرائیل کہ مدینے سے نکلے تھے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے احو سفیان کا جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے یہ اور بات ہے کہ جنگ کی صورتحال حال اچانک پیدا ہو گئی جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں۔ لیکن جنگ کی صورتحال اچانک پیدا ہو گئی۔ دشمن ہو گیا اور صورتحال یہ ہے مسلمان اور ناہیے سے دشمن سے کمزو۔ تعداد میں مسلمان دشمن سے کمزو۔ تیاری میں مسلمان دشمن سے کمزو۔ ہتھیار کے دیوار سے مسلمان دشمن سے کمزو۔ دشمن ہزار کی تعداد میں آیا ہوا ہے۔ مسلمان 313 یا 319 دشمن کے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہیں اور مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کسی کے پاس تیر ہے تو کسی کے پاس تلوار نہیں کسی کے پاس تلوار ہے تو تیر نہیں تھی ہے تو کمان نہیں اور دشمن کی صورتحال یہ ہے ان کے پاس ہر ایک کی پھانسی ایک کی ایک سواری ہے اور مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس مستقل سواری بھی نہیں تھی باری باری ایک ایک آدمی تھوڑی تھوڑی چھوڑ سوار ہو کر آتا تھا یہ صورتحال جنگے بدل کے موقع پر تھی ہر نہ ہی سے دشمن سے کمزور تھے دشمن سے کم تھے لیکن صرف ایک طاقت تھی اس وقت مسلمانوں کے طاقت تھی ایمان کی طاقت کی طاقت تھی اور نتیجہ کیا ہوا جنگ ہوئی مارکا ہوا مسلمان فتح یاب ہوئے ستر سے سات کافر جہنم رسید ہوئے ستر کافر مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو کر آئے اور صرف اور صرف چودہ مسلمان شہید ہوئے چودہ مسلمان شہید ہوئے اور یہ مارکا جیت لیا گیا جس مارکے کے شروع ہونے سے پہلے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مارکا جیتا جائے گا کیوں کس بنیاد سے جی اس لیے کہ یہ لڑا گیا تو اسی کی بنیاد پر یہ مارکا لڑا گیا خالص دلوں کی ایمانی طاقت اور ایمانی قوت کی بنیاد پر لڑا گیا اس لیے تعداد میں کمی رہنے کے بعد ہو ہتھیار میں کمی رہنے کے بعد ہو حالف کا یاب ہوئے اور اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں آپ غزوہ ہنین کا جائزہ لے لو رضوئے ہنین جوگی سن اور مکہ کے بعد پیش آیا تھا ہنین مکہ اور تائف کے درمیان کا ایک علاقہ تھا یہاں دو قبیلے اور شفیف آباد تھے اور یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے مسلمانوں کے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرنے کے بعد کتنی فوج اتنی تعداد میں مسلمانوں کے پاس مسلمان بہت کم کبھی مارے گئے بارہ ہزار کی فوج بارہ ہزار کی فوج لے کر مسلمان میدان جنگ کی سم بڑھے تعداد بھی بہت زیادہ ہتھیار سے بھی لے پوری طرح سے مسلح ہو کر مسلمان میدان جنگ کی طرف آگے بڑھے چونکہ تعداد زیادہ تھی بارہ ہزار کی تعداد کسی اضوے میں نہیں تھی کسی جنگ میں بارہ ہزار کی تعداد نہیں تھی اس لیے چل سے چل سے تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں اپنی کثرت تعداد پر ناش پیدا ہو گیا اپنی کثرت تعداد سے ناس پیدا ہو گیا ان میں سے کسی کسی کی زبانی یہ جملہ نکل گیا لن نغلب اليوم من انس آج ہم قلت تعداد کب نہیں ہاریں گے آج ہم اتنی تعداد میں نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا قرآن کے دائیں کے اس دن کو یاد کرو جب تمہاری کسرت تعداد پر تمہارے ناز نے تمہارا بیڑا کر کیا تمہارا ویڑا کر کیا یہ کثرتیں دے گا تمہارے کچھ کام نہیں آئی زمین اپنی اسرتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم سم میدان جنگ چھوڑ کر بات کھڑے ہوئے اللہ اکبر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلمان حضرات صحابہ کران اسلام اللہ علی یعنی مجمعین تھوڑی دیر کے لیے میدان جنگ چھوڑ کر باہر کھڑے ہوئے اور ادھر سے حوازن اور سخی تیر برسانے لگے تیروں کی بارش ہونے لگی ایک اکیلے اللہ کے نبی تھے اور سنیہ صحابہ کے ساتھ رہ گئے تھے جو ایسے نازک مرحلے میں بھی میدان جنگ میں کھڑے ہوئے دشمن کو للکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے آنند نبی اللہ صلیب اند نواز دل مختارف لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں میں عبد کا بیٹا ہوں اللہ کے نبی کی تعریف کرنے کو دیکھا کر حضرات صحابہ کرام اسلام اللہ علی مجمعین کے پس حوصلے بھی پھر سے بلند ہوئے اللہ کے نبی کی آواز دو حضرت عباد نے آواز دی اور پھر اسے سارے صحابہ پلٹ کر آئے اللہ کے نبی کے ارد گرد جمع ہو گئے اکٹھا کر لڑے اور پھر انہیں وہ انہیں پتا نہیں پتا یاد ہوئے آپ ان دو نظیروں کو سامنے رکھو اللہ کے نبی کی قیادت میں لڑتے ہوئے جب تھوڑی دیر کے لیے اپنی کثرت تعداد پہ ناز آ گیا ہم شکست کھا گئے اور جب ہمارے پاس تعداد نہیں تھی ہتھیار نہیں تھے سواریاں نہیں تھی ایمان کی طاقت جب رہی تو ہم نے ہم یاب ہوئے بھائیوں یہ درس ہے جو عظیم در میں حاصل کرنا ہے ہم لوگ بہت سارے اقبام بتاتے ہیں امت کی ذلت اور رسوائی کے بڑے اقبام بتاتے ہیں کہنے والا کہتا ہے مسلم حکومت قائم ہو جائے مسلمانوں کا خلیفہ آ جائے ساری ساری ساری سارے مسائل عموم ہو جائیں یاد رکھنا جیسے کسی نے کہا حسیم و دول فی فیق اسلام کم چکن لکم فی اروی گم لوگوں اگر عزت و سربرنگی چاہتے ہو حکومت اور خلافت چاہتے ہو اپنے دلوں پہ اسلام کی حکومت نافذ کرو خود بخود زمین پہ قائم ہو جائے گی تم اپنے ضلعوں پہ اسلام کے حکومت نافذ کرو اپنی زندگیوں کو قرآن اور عزیز کے موافق بناؤ زمین پر حکومت خود بخود قائم ہو جائے گی اس کے لیے تمہارے رسم نے تمہیں, تمہیں جد وجہد جو کرنی ہے اپنے دلوں کو قرآن اور عزیز کے موافق اور اسلام کے موافق بنانے میں جد وجہد کرنی ہے اس لیے کہ اپنے ضلعوں پر اگر اسلام کی ہو حکومت قائم کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور تو پھر حکومت خود بخود ہمیں مل جائے گی یاد رکھنا ہماری داد ہماری پرنا برداری یہ ہماری کامیابی کا راز اور اللہ اس کے رسول کے احکام سے نافرمانی اور برمانی اور ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب آد نبی کے حوالے سے مشہور مثال ہیں آپ اس کی روشنی میں خوب سمجھ سکتے ہیں ایک خوب میں رسول کی موقع لا سکتے ہم کیتنا, کتنا اس کا حمیازہ کتنا ہونا پڑتا ہے جنگ عہد کے واقعات میں آپ نے پڑھا ہے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے عہد کے قریب ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جسے جبل رومان کہا جاتا تھا او حج،, او حج کا جو پہاڑ ہے اس کے قریب تھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے پچاس صحابہ کو ٹہرایا اس چھوٹے سے پہاڑ پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا کمانڈر بنایا امیر بنایا ان کی قیادت میں پچاس صحابہ کو ٹہرایا اور ان پچاس صحابہ کو یہ تلقین کی کہ دیکھو یاد رکھنا ہم فضا یا ہو جائیں ہم دشمنوں سے لڑ کر جیت بھی جائیں تب بھی تم یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک کہ میں تمہیں نہ بلا لوں یا پھر ہم ہار جائیں اور ہماری لاشوں کا پر پرندے نوچ کر کھا رہے ہوں تب بھی اس جگہ کو چھوڑ کے نہ ہٹنا جب تک کہ میں تمہیں آواز نہ دے دوں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پچاس افراد کو جبل روما پہ ٹہرایا اس شرط کے ساتھ میرا حکم جب تک نہ ہو وہاں سے ہٹنا نہیں میرا حکم جب تک نہ ہو وہاں سے ٹلنا نہیں ہو جب جنگ ہوئی مارکا شروع ہوا دشمن تین ہزار کی تعداد میں تھا مسلمان صرف سات سو کی تعداد میں تھی جنگ ہوئی اور الحمدللہ للہ سو مسلمانوں نے بہادری کے ایسے جہاں دکھائے کہ مسلمان فضایاب ہو گئے مسلمان فضایاب ہو گئے اور دشمن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا دشمن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور سے مارکا مسلمان جیت گئے دشمن جب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا تو جو بھی مظاہرین میدان جنگ میں تھے وہ مال غنیمت لینے لگے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے अभी जो جو پچاس इस اس زبل رومات پہ معمور تھے انہوں نے دیکھا جنگ ختم ہو چکی ہے اور دشمن بھاگ چکا ہے راہ سہار اختیار کر چکا ہے لوگ مالے غنیمت جمع کر رہے ہیں اکٹھا کر رہے ہیں ان میں سے بعض نے کہا چلو ہم بھی مالے غنیمت اکٹھا کرتے ہیں اس لیے کہ جنگ تو ختم ہو گئی دشمن بھاگ گیا عبداللہ بن اللہ رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے امیر تھے انہوں نے اللہ کے نبی کی بات یاد دلائی کہ میرے ساتھیوں اللہ کے نبی کی بات کو بھول نہ جانا کہ اللہ کے نبی نے تم سے یہ کہا تھا کہ چاہے ہم جیت جائیں چاہے ہم ہار جائیں جب تک میرا حکم نہ ہو اس جگہ کو چھوڑ کے ہٹنا نہیں لہذا مر جاؤ لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی اور وہ جگہ خالی کر کے پچاس افراد بھی نیچے اتر گئے اور جوا کرنے لگے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے مسکین کے کمانڈر تھے اس وقت آگے چل کے مسلمان ہوئے تھے خالد بن ملی رضی اللہ عنہ جب فوج لے کر بھاگ رہے تھے مسکین کی فوج لے کر جب وہ پلٹ کر ادھر آئے دیکھا کہ جبل رما کا وہ ایریا پوری طرح علی ہو چکا ہے. انہیں اچھا موقع مل گیا مسلمان جو میدان جنگ میں مال غنیمت جمع کر رہے پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ارواح اور حملہ اور ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی ایسی نازو گھڑی 아이 مسلمان دشمنوں کے حصار میں گر گئے دشمنوں کے حصار میں گر گئے دشمن نے نوب اللہ اللہ کے نبی کو ٹارگٹ بنا لیا سارے تیر اللہ کے نبی پر چلنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علم کے اندامے مبارک شہید ہو گئے آپ کا سرے مبارک زخمی ہو گیا اور نوک اللہ دشمن نے یہ خبر مشہور کر دی کہ نوذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں اور بری حالت نازک ہو گئی مسلمانوں کی ایک لاہیے سے جیتی ہی باری ہاری گئی ایک لاہیے سے جیتی ہی باری ہار گئے مسلمان اور تقریبا 70 سے زائد 70 صحابہ شہید ہو گئے بھائیو سبب کیا ہے جیتا ہوا مارکا جیتی ہوئی جنگ مسلمان جیتی ہوئی جنگ میں جیتنے کے بعد پھر وہ مارکا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا مسلمان شکست سے خرید ہو گئے سبب کیا ہے سبب ایک حکمے رسول کی مخالفت ایک حکمے رسول کی مخالفت اللہ کے نبی کے ایک سلمان کی مخالفت کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ آ گئی اور آج میری اور آپ کی زندگیاں کیا ہے آج ہم مسلمانوں کی زندگیاں کیا ہیں قدم قدم پر اس رسول کی مخالفت آج ہم نہ صرف سنتوں کی خلاف عرضیاں کرتے ہیں بلکہ سنتوں کے خلاف وہاں سے جنگ کھولے ہوئے ہیں سنتوں کے خلاف سیلان زنگ کرتے ہیں حسم رسول سی اعلان مخالفت کرتے ہیں جدید افکار اور نظریات من گھڑت نظریات قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والے نظریات اللہ کی قسم یاد رکھنا محترم بائی ہو رسول کی ایک ادنا مخالفت میں اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے مسلمان اتنی بڑی شکست سے دو ہوئے آج ہماری زندگیاں نہ تو محفوظ ہے آج مسلمان شرک کے پاسبان بنے ہوئے ہیں شرک کے نگمان بنے ہوئے ہیں مزاروں اور شرک کے ڈوگی نگے مانی مسلمان کر رہے ہیں بلاب کو رواج دے رہے ہیں ہماری زندگیاں ہماری, ہماری زندگی ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمارا لباس ہمارے چار ہمارا سرزی زندگی ہماری رسوم ہماری روایات قدم قدم پر ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہے ہیں ایسا میں بتاؤ ایک حکم رسول کی مخالفت سے اگر اتنا بڑا نقصان ہے تو پھر اتنے عظیم آکار اور پورے اسلام کی مخالفت کر کے جدید افکار و نظریات اور قرآن و حدیث سے ٹکرانے والے بیمار کی بنیاد پر مبنی افکار و نظریات کو بنیاد بنا کر آج ہم نے قرآن اور حدیث کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو محاذ جنگ نادانست طور پہ یا دانستہ طور پہ چھیڑ رکھا ہے اس کا نتیجہ ہماری ذلت و رسوائی اور ہماری زوال کی شکل میں ظاہر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے اس طرف کو یاد رکھیے کہ ضرورت ہے محسن بھائیوں کہ ہماری کامیابی اسی طریقے زندگی میں مزمر ہے اسی طریقے زندگی میں مضمر ہے اور اسی اسلوے میں مزمر ہے جس طریقے زندگی اور جس اسلوے کو اپنا کر ہمارے صرف کامیاب ہوئے صحابہ کی جو طرز فکر تھی صحابہ کی جو سوچ تھی صحابہ کا جو جذبہ اتباع کداروں سننا تھا وہ اللہ کی قسم کبھی بھی قرآن اور حدیث کی کسی بھی تعلیم کو اپنی بیمار عقلوں کی بنیاد پر جانچا نہیں کرتے اللہ کی قسم قرآن اور حدیث کا کوئی بھی حکم بظاہر ان کی ان کی عقلوں کے خلاف میں ضروریا آئے اللہ کی قسم وہ اپنی عقل کو الزام دیتے تھے حدیثوں کو آیتوں کو الزام نہیں دیتے تھے اور آج صورت یہ ہے کہ آج ایک ایک شخص فکر کے نام پر جدید فکر کے نام پر جدید تہذیب کے نام پر سائنس کے نام پر آج روزہ آبادی سے رسول سے قدم قدم پر برامد ہے رسول کے ساتھ کھلواڑ ہے آدی سے رسول, آدی سے رسول اور رسول سے کتابوں سننے کی منوانی تحریکیں ہو رہی ہیں، تعبیریں ہو رہی ہے یہ چیز یاد رکھنا مسلمانوں کو مسلمانوں کے مستقبل کے لیے کوئی خوشائن بات نہیں یہ مسلمانوں کے مستقبل کو تاریخ کرنے والی بات ہے امام ہمارے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی زمانت اس وقت کو بتایا کہاں کہ جو میرے میرے میرے طریقے پر میرے سہامہ اور ان کے بعد آنے والوں کے طریقے پر جو رہیں گے وہی کامیاب ہوں گے قرآن کا وہاجری انصار کامیابی کس کے حق میں ہے اللہ بھی خوشن اور رضامندی کسے حاصل ہوگی کہا انصار اور مہاجرین کو حاصل ہوگی اور ولدی لچا احسان جو ان انسار اور بعد میں آنے والی نسلوں میں سے جو بھی ان انساروں مہاجرین کے نقش قدم پر چلے احسان کے ساتھ صرف اجتوا کرنا ہے بلکہ احسان کے ساتھ ان کے احترام کے ساتھ اور صورتحال کیا صورتحال یہ ہے انہیں انصار مہاجرین کو گالیاں دینے والے مسلمانوں میں موجود ہیں انہیں انصار و مہاجرین کو پورا بلا والے مسلمانوں میں موجود ہیں انہیں انصار و مہاجرین پر اپنی بیما رکھنے کو بنیاد بنا کر تنقیدیں کرنے والے مسلمانوں میں موجود ہیں کہاں سے ان کو کامیابی ملے گی اور کہاں سے انہیں ترقی نصیب ہوگی یاد رکھنا کہتا ہے اللہ تعین جانو وہ تم لا دو ان کو تم لوگوں کمزور نہ پڑنا غم نہ کرنا تم ہی غالب رہو گے تم ہی غالب آؤ گے شرط کیا ہے شرط یہ ہے ان کو تم یہ ہے, سچے مومن بنو سچے مومن بنو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر غیر معمولی ایمان رکھنے والے اگر بنو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے کامیابی تمہارے قدم سنے گی اگر ایمان کی شرط نہ ہو ایمان اگر نہ ہو یقین نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کی نظروں سے دیکھا جائے منمانی تعلیمیں کی جائے اللہ کی قسم شکست ایسے شخص کا مقدر ہے ذلت و رسواری ایسے شخص کا مقدر ہے آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو زخم امت کو لگتے ہیں جو زخم امت کو لگتے ہیں اور جو تھوڑے امت کھا رہی ہے اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن میں کہا ایم سے کم کر ہم تو اجمت قوم کرو مشر اے مسلمانوں کے موقع پہ جب مسلمان جیتے ہی بازی شکست کے قریب ہو گئی اور اس وقت تسلی دیتے تو آج نازل ہوئی ان ان اگر تمہیں زخم نائک ہوئے ہیں تمہارے بدن زخموں سے چور ہو گئے ہیں غم نہ کرنا اس لیے کہ تمہارے دشمن کے بدن بھی زخموں سے چور ہیں وسین کلیہ منہ بین اناس یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تصور ہے اللہ تعالیٰ حالتیں بدلتا رہتا ہے کبھی کسی قوم کو روز اور کبھی کسی قوم کو روز رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والوں کو سننے والوں کو امت مسلمہ کے تمام ہی افراد کو یہ سچا عطا فرمائے کہ ہم اپنی عزت و سربلندی اور کامیابی کے حقیقی رات یعنی ایمان توحید اور دین فطرت کو سمجھ سکیں رب العالمین ہمیں آتا اسلام اور دشمنان اسلام کے ہر مکر و سے بچائے رب العالمین ہمیں صحیح خطوط پر صحیح محض مسلما کی نشے سے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق پتا فرما بھائیو دو اعلانات آج مجھے آپ کے سامنے کرنے ہیں پہلا اعلان آپ سب کے علم یہ بات ہے کہ چودہ اور 15 تاریخ کو اسی مہینے کی ذلی جمعیت علی کے تحت اسی شہر میں ایک عالی شان اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس اجلاس اور اجتماع کی کامیابی کے سلسلے میں بھرپور کوشش کریں جو تعاون پیش کر سکتے ہیں پیش کریں اور رضاکار حضرات کی بڑی ضرورت ہے آگے بڑھ کر آئیں اور اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی پوری سی پوری کوشش کریں اور, اور کوشش اس بات کی کریں کہ بلاس میں, میں مبتلا ان کو لانے کی کوشش کریں تاکہ سنت کا حقیقی پیغام ان تک پہنچایا جا سکے اور دوسرا اور اہم اعلان میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ الحمدللہ للہ پچھلے تین سالوں سے ہر آئے اور ہر سال ہمارے شہر میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر مبنی مراکز کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے دار صاحب مساجد الحمدللہ پہلے ہمارے شہر میں دو تین مساجد دو عرصے سے تھی لیکن پچھلے دس پندرہ سال سے اللہ کا کرم ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی مسجد بن رہی ہے اور یہ دراصل ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت کے پھیلنے کا نتیجہ ہے اور خوشی کی بات یہ جو بھی مسجد بنتی ہے روز اول سے وہ پھول چلتی ہے جو دراصل اس بات کی علامت ہے کہ لوگ جو, پر جو کتاب و سنت کی دعوت کی طرف آ رہے ہیں ہمارے شہر کے نور کا ایک ایریا جہاں مزید علی کی اشد ضرورت تھی بمنہ الحمد للہ وہاں کی مسجد کے لیے نہ صرف جگہ بلکہ بنی بنائی عمارت خرید لی گئی ہے اور اس کا تقریبا آدھی رقم جمع کر لی گئی ہے اور ابھی آدھی رقم کی اشد ضرورت ہے پچیس تیس لاکھ روپئے کی اشد ضرورت ہے ذمہ داران میں دیکھ رہا دو تین مہینوں سے اپنے سارے کاموں کا چھوڑے ہوئے جگہ جگہ جا رہے ہیں توجہ کر رہے ہیں کافی محنت کر رہے ہیں آج وہ آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں آج وہاں کے ذمہ داران آپ کی خدمت میں آئے گے ایسے میں میں آپ سے علوس دل کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس اللہ کے ناطابل ہونے والے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں اجتماعی تعاون کے علاوہ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے خال خیر اہل خیر حضرات سے کہ وہ انفرادی طور پہ بھی جس قدر تعاون کر سکتے کریں میں گزارش کرتا ہوں ہماری ماں بہنا سے کہ آپ بھی اس مسجدوں اور مرکز تو ہی سے سلسلے میں آپ بھی حضرات و صاحبیات کے نقشے خدم پر چلتے ہوئے اپنے زدرات وغیرہ کے ذریعے سے اللہ کے گھر کا تائم فرمائے رب العالمین آپ کے آب کے انفاق کو آپ کے خرش کو قبول فرمائے آمین بارک اللہ بارک الله لنا و لکن تلقران العظيم و نفعنا و ایعاكم بنا من العیرات و ذکر حکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر رسو رحیم رب الحلیم